السلام علیکم آبجیکٹ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے لیکچر کا ریویو پچھلے لیکچر میں ہم نے سٹریم انسرشن اور کو اوورلوڈ کیا تھا اور سب سے پہلے جو ہم نے اس میں چیز دیکھی تھی کہ وہ ممبر فنکشن نہیں ہو سکتے ممبر فنکشن کے طور پہ اگر ہم انہیں اوورلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سینٹیکس عجیب و غریب ہو جاتا ہے اس لیے یہ پہلی کنکریٹ اگزامپل ہے جہاں کے ممبر فنکشن جو ہیں اور چاہے آپ فرینڈ فنکشن کے طور پہ لکھیں یا نان فرینڈ کے طور پہ لکھیں یہ آپ کے اوپر ہے اور اب تک آپ جان چکے ہیں کہ ان کو کیسے کرنا ہے جو امپورٹینٹ چیز اس میں تھی کہ ایز اے نان ممبر یہ دو پیرامیٹرز لے رہے ہیں اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پیرامیٹر جو ہے وہ ایک ایسی کلاس کا ہے جو کہ آئیو اسٹریم ڈاٹ ایچ میں ڈیفائن کی گئی ہے ڈکلیئر کی گئی ہے سٹریم انسرشن کے لیے وہ ٹائپ ہے یا وہ کلاس ہے او سٹریم اور ایکسٹریکشن کے لیے آئی سٹریم ہے او سٹریم اسٹینڈس فار آؤٹ پٹ سٹریم اینڈ آئی اسٹریم اسٹینڈ فار انپٹ سٹریم یہ دو کلاسز ہیں جو کہ سٹینڈرڈ نے پہلے سے ڈیفائن کر کے لائبریری جو لینگویج کے ساتھ آتی ہے اس میں یہ ڈکلیئرڈ ہے اور انسرشن اور ایکسٹریکشن دونوں کیسز میں یہ پہلا پیرامیٹر ہوتا ہے فنکشن کا اور یہ کانسٹنٹ نہیں ہوتے سٹریم انسرشن کے کیس میں پہلا پیرامیٹر ہے سٹریم ریفرنس اور ایکسٹریکشن کے کیس میں پہلا پیرامیٹر ہے آئی سٹریم ریفرنس دیز آر ناٹ کانسٹنٹ ریفرنسز اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ سٹریم میں کوئی چیز انسرٹ کرتے ہیں سٹریم میں جو سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں نکالتے ہیں تو یہ جو کلاسز ہیں او اسٹریم اور آئی اسٹریم یہ اپنی اسٹیٹ کو چینج کرتی ہیں جب آپ انسرٹ کرتے ہیں تو او اسٹریم کی کلاس اس کریکٹر کو یا نمبر آف کریکٹر جو بھی ہیں انہیں اپنے پاس رکھتی ہے اور جب آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اسی طرح آئی سٹریم کی کلاس کے پاس وہ ڈیٹا پہلے سے موجود ہوتا ہے اب آپ اس میں سے اسے نکالتے ہیں اس کی سٹیٹ چینج ہوتی ہے تو یہ کانسٹنٹ کپی بھی نہیں ہوں گے آپریٹر اور ان کی ریٹرن ٹائپ جو ہے اسی طرح وہ او سٹریم ریفرنس ہے یا آئی سٹریم ریفرنس ہے اگین کانسٹنٹ ریفرنس ریٹرن نہیں کرنا تاکہ جب چیننگ کریں تو او سٹریم اور آئی سٹریم کے آبجیکٹس میں چینج آتی ہے اس کے بعد ہم نے کچھ ریلیشنل آپریٹر دیکھے تھے وہ سمپل اینڈ آف سے تھے وہ آپ انہیں ایز ممبر فنکشن نان ممبر فنکشن دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں ان کی ریٹرن ٹائپ ریلیشنل آپریٹر کی نارملی بولی نہیں ہوتی آج ہماری دیکھیں گے اور وہ کام کیسے کرتے ہیں آئیے آج کے لیکچر کی طرف کی کلاس جو ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر ہے بفر پوائنٹر ہے بفر پی ٹی آر از اے ڈیٹا ممبر کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا ہے جس میں ایکچولی اسٹرنگ اسٹور کی جائے گی اور انٹ سائز ڈیٹا ممبر ہے جو کہ اپنے پاس اسٹور کرتا ہے کہ کرنٹ اسٹرنگ uh, کا سائز کیا ہے جو کہ اس آبجیکٹ کے پاس ہے اور اس کے کچھ ممبر فنکشن آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں پبلک انٹرفیس ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے جس کی باڈی نہیں دی گئی آپ پہلے دیکھائے ہوئے ہیں اوور uh, کنسٹرکٹر جو کہ کریکٹر پوائنٹر لیتا ہے سی اس کے بعد سیٹ اسٹرنگ کا ایک فنکشن ہے اور گیٹ اسٹرنگ کا ایک فنکشن ہے اور یہ سارے آپ پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں جس ریمائنڈر ہے میں اس کی, کی بھی ڈیفینیشن آپ کو نہیں دکھاؤں گا ایک چھوٹا سا مین پروگرام ہے, آپ کی سکرین کے سامنے کریئٹ کر رہا ہوں جس کو کر آ رہا ہوں ٹیسٹ سے دوسری اسٹرنگ جو ہے وہ str2 کے نام سے آبجیکٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے اور میں سیٹ اسٹرنگ کے ذریعے اب اسے اسٹرنگ کی ویلو کو چینج کر رہا ہوں پنک پی آئی این جی اور فنکشن ختم ہو رہا ہے جب میں کوٹ لکھ لیتا ہوں اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے پنگ نہیں لکھنا تھا پونگ لکھنا تھا پی آئی این جی غلطی سے ٹائپ ہو گیا پی او این جی لکھنا ہے غلطی سے ٹائپ ہو گیا یا دوسرا سینریو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروگرام میں کہیں آگے جا کے کسی ریزنز کی وجہ سے پنگ کو میں نے پونگ سے چینج کرنا کیسے کیا جائے دیٹ از دی جس کے سولوشن کی طرف ہم آتے ہیں کافی طریقے ہیں تو so, غلطی سے پنگ ہو گیا یا پنگ لکھ دیا تھا سب کہیں پروگرام میں جا کے بانگ کرنا ہے میں دوبارہ سٹرنگ کا فنکشن کال کر سکتا ہوں اور آپ پوسیبل سولوشن کے سکرین کے اوپر جب دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ پہلا پوسیبل سولوشن یہ ہے آئی at an appropriate point in my program str2 dot مائی پروگرام ودن دی جو اس کو میں ایکچوئل آرگومینٹ پاس کر رہا ہوں دیٹ از پونگ پی او این جی اور سیٹسرنگ کا فنکشن جو ہے وہ لی جو ایس ٹی آر ٹو کی جو ویلو ہے پنگ اس کو اریز کر دے گا اور اس کی جگہ یہ پونگ جو ہے بفر uh, پوائنٹر کو پوائنٹ uh, کروانا شروع کر دے گا پونگ کے اوپر اپروپریٹلی میمری ایلوکیٹ کر کے سٹرنگ کا کوڈ جو ہے ہم ڈیٹیل میں پہلے دیکھ آئے ہوئے ہیں سولوشن کام کرتا ہے لیکن یہ ایلیگینٹ سولوشن نہیں ہے ہماری اوریجنل ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم نے ایک کریکٹر چینج کرنا ہے آئی کی جگہ او کرنا ہے ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا دس از یو مے سے وے اراؤنڈ سٹرنگ دوبارہ کال کر لو بٹ یہ ہیوی آپریشن ہے پوری سٹرنگ جو ہے پریویسلی جو ایس ٹی آر ٹو نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ کی گئی نئی سٹرنگ جو کہ اس کیس میں پانگ ہے اس کے لیے ڈائنمیکلی میمری الوکیٹ کی گئی پھر کاپی کیا گیا پیرامیٹر سے بفر uh, پوائنٹر جو انٹرنل ڈیٹا ممبر ہے اس میں پونگ اور یہ ہیوی آپریشن ہم اسے بہتر نہیں کر سکتے میں بھی بہتر کر سکتے ہیں نیکسٹ سولوشن ہم ایک اور فنکشن ممبر yeah. فنکشن ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں سیٹ کریکٹر اور اس کو دو پیرامیٹر پاس کرتے ہیں کہ آلریڈی جو آبجیکٹ کے پاس سٹرنگ پڑی ہوئی ہے اس کے کون سے کریکٹر کو چینج کرنا ہے دس از دی فرسٹ پیرامیٹر اور سیکنڈ پیرامیٹر کس کریکٹر سے چینج کرنا ہے اور یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں پروٹوٹائپ وائڈ نیم آف دی میمبر فنکشن سیٹ کیر دو پیرامیٹر لیتا ہے کیریکٹر سی کریکٹر جس سے ریپلیس کیا جانا ہے انٹ پوزیشن کریکٹر اسٹرنگ میں وہ پوزیشن جس کو ہم نے چینج کرنا ہے یہ اس کا کوڈ سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ بفر پوائنٹر جو ہے ڈیٹا ممبر وہ کہیں نل تو نہیں ہے اگر نل ہے تو ہم کچھ نہیں کرتے واپس آ, آ جاتے ہیں کوئی چینج نہیں کرتے اس کے بعد ہم چیک کر رہے ہیں کہ یوزر نے یہ جو کہا ہے کہ یہ کریکٹر اس پوزیشن پہ چینج کر دو یہ جو اس نے پوزیشن بتائی ہے یہ ویلڈ ہے بھی کہ نہیں اس سے میری مراد یہ ہے کہ ایس ٹی آر ٹو یا جو بھی آبجیکٹ ہے جس کے اوپر یہ کال کیا جائے گا ممبر فنکشن اگر وہ یہ کہتا ہے یوزر کہتا ہے کہ اس کی پچاسویں پوزیشن پہ یہ کریکٹر چینج کر دو تو سب سے پہلے میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس آبجیکٹ کے پاس جو سٹرنگ پڑی ہوئی ہے اس کی لینتھ پچاس ہے بھی نہیں? کہ نہیں کہیں یہ انویلڈ پوزیشن کے اوپر تو نہیں کہہ رہا کہ اس کو چینج کر دو یہ چیک لگایا ہوا ہے اف پی او ایس از گریٹر دین زیرو دیٹ اس پوزیشن جو ہے وہ زیرو سے زیادہ ہونی چاہیے آپ پہلی پوزیشن پہ چینج کر سکتے ہیں دوسری پوزیشن پہ جا کے کریکٹر چینج کر سکتے ہیں انٹل جتنی اس کا سائز ہے اور پھر اینڈ پوزیشن از لیس دین اور اکول ٹو سائز جو کہ سائز ہے اس آبجیکٹ کا اسٹرنگ آبجیکٹ کا اس کے سائز کے بیچ میں کہیں پہ یوزر کہہ رہا ہے کہ کریکٹر چینج کر دو اگر وہ چیز ہے تب تو ویلڈ آپریشن ہے یہ ادر وائز ہم کچھ نہیں کریں گے واپس آ جائیں گے اور سکرین پہ یہی آپ کے سامنے دو چیک کر رہے ہیں پہلے کہ سٹرنگ جو ہے, وہ نل نہیں ہونی چاہیے نمبر دوسرا چیک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پوزیشن دی گئی ہے جس کے اوپر کریکٹر چینج کرنا ہے وہ ویلڈ پوزیشن ہے کہ نہیں ہے اگر یہ دونوں کنڈیشن ٹرو ہیں اس کے بعد جا کے ہم اس پوزیشن کے اوپر ریکوائرڈ چینجز کر دیتے ہیں سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں آخری, آخری لائن بفر پی ٹی آر پی او ایس از اکول ٹو سی بفر پوائنٹر جس میمری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کی پی او ایس پوزیشن کے اوپر جا کے آپ اسے وہ چینج کرتے اور وہ چینج ریفلیکٹ ہو جائے گی افکوس ہم نے اس میں سے پی او ایس میں سے ایک مائنس کر دیا ہے کیونکہ یوزر کے لیے پوزیشن ون ٹو تھری فور اسٹارٹ ہوتی ہیں سی اور سی پلس پلس میں آپ جانتے ہیں رے کی انڈیکسنگ جو ہے زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے پی او ایس مائنس ون کر دیا سو دیٹ واز سیکنڈ سولوشن اب آپ یہاں پہ دیکھیے میں پھر وہی کرنا چاہ رہا ہوں آئی او میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں اب میں نے سیٹ اسٹرنگ کال نہیں کیا اب میں نے ایس ٹی آر ون پوزیشن جو ہے اس کو چینج کر دو اس پہ جو بھی کریکٹر پڑھا ہوا ہے اسے او سے ریپلیس کر دو And that's about it, a character change and my desire effect is coming. Ping is now changed to Pong. But we have an elegant solution. Why not overload the subscript operator? What does the array subscript operator do you have? It gives you access to a particular in index in the array. I can view string also as سیکوینس آف اور رے آف کیریکٹرنلی یوزر کے لیے سیکوینس آف کیریکٹر اور وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ جی پانچویں پوزیشن پہ یہ چیز چینج کر دو سبسکرپٹ آپریٹر جو ہے وہ سی میں یہی کام کرتا ہے سی میں ایک ارے دی ہوتی ہے ارے کے اوپر وہ کہتا ہے اس انڈیکس کو مجھے ایکسس دو دیکھ اباؤٹ اٹ جی یوزر کے پرسپیکٹو سے یہ سبسکرپٹ کا آپریٹر جو ہے اٹ از اے نیٹر امپلیمنٹشن مور ایلیگینٹ دین دا پریویس ٹو سو لیٹس لوک ایٹ دسٹ آف آل اگر ہم نے سبسکرپٹ آپریٹر کو اوور کرنا ہے تو پہلا question یہ اسے ایز اے ممبر فنکشن کیا جائے یا اسے ایز اے نان ممبر فنکشن کیا جائے یہ بائنری آپریٹر ہے کہ یونری آپریٹر جی آپ کے خیال میں یہ بائنری آپریٹر ہے کہ یونری نری آپریٹر ہے میرے خیال میں تو یہ بائنری آپریٹر ہے کیونکہ جب بھی آپ سبسکرپٹ کا آپریٹر یوز کرتے ہیں سی اور سی پلس پلس کی نارمل ایگزامپل لے جی ایرے کی تو آپ ایرے کا نام دیتے ہیں اس کے بعد سبسکرپٹ کا آپریٹر اور سبسکرپٹ کے آپریٹر کے بیچ میں آپ انڈیکس دیتے ہیں سو جو بھی انڈیکس جو ہے دیٹ ورکس ایز اے سیکنڈ آپرینٹ اور ارے کا نام ایکس ایز ای فرسٹ آپریٹ ٹھیک ہے جی سو اس لیے یہ بائنری آپریٹر ہو گیا اب شوڈ اٹ بی یہ ممبر فنکشن اور نان ممبر فنکشن ہم نے اسے یوز کرنا ہے اسٹرینگ آبجیکٹ کے اوپر یہ دیکھیے سکرین کے اوپر میرے زین میں ڈیزائنر کے زین میں اس کا یوزج کچھ اس قسم کا ہے آپ اپنی اسکرین میں یلو پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایس ٹی equal to از اکو ٹو زیرو از اکو ٹو او کہ ایس ٹی آر ٹو جو کہ میں نے پہلی لائن میں آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرایا ہے اس کی پوزیشن دو کو چینج کر دو اور وہاں پہ جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے اسے او سے ریپلیس کر دو اور یہ یلو میں آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری اس سے اگلی لائن جو ہے سی آؤٹ ایس ٹی آر ٹو ایٹ پوزیشن ایٹ سبسکرپ ٹو کہ ایس ٹی آر ٹو اسٹرینگ جو ہے اس کے سبسکرپ پہ جو بھی کریکٹر پڑا ہوا ہے اسے آؤٹ یہ دو یوز ہے پہلا یوز جو ہے وہ کہلاتا ہے کہ سبسکرپٹ جو ہے اٹ لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ آیا ہے اس کا مطلب ہے اس میں کوئی ویلو ڈالی جا سکتی ہے اور جو سیکنڈ یلو لائن آپریٹر جس پوزیشن پہ پوائنٹ کر رہا ہے وہاں سے ویلو ریڈ کر کے دی جائے تاکہ ہم اسے اسکرین کے اوپر پرنٹ کر سکیں یہ میرے زین میں دو ویلو ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیے آبجیکٹ ہے وہ سبسکرپٹ کے لیفٹ ہینڈ کے اوپر آ رہا ہے اور سبسکرپٹ آپریٹر کے بیچ میں انڈیکس آ رہا ہے جس پوزیشن پہ یہ ویلیو چینج کرنی ہے so, did you get an idea جی? کہ نان مینبر ہونا چاہیے ممبر فنکشن ہمیشہ لیفٹ ہینڈ آپ سے کے پرسپیکٹو سے یا ریسپیکٹو اس کے ریفرنس سے کال ہوتا ہے ممبر فنکشن سو اس لیے ضروری ہوا لیفٹ ہینڈ آپرینٹ جو ہے اٹ شڈ بی این آبجیکٹ اور ریفرنس آف این آبجیکٹ اور جو دوسرا آپ ہے یا آپ کہہ لیجئے رائٹ ہینڈ سائڈ آپ جو ہے اس بائنڈری آپریٹر کا وہ انڈیکس ہو گیا سو so میرے خیال میں تو یہ ممبر ہونا چاہیے جیسے اگر نان ممبر ہے تو پھر کیا ہے اگر میں اسے نان ممبر کے طور کے اوپر کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ کو پتا ہے یہ دو پیرامیٹر لے گا میں پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ آبجیکٹ کا ریفرنس رکھ سکتا ہوں اور دوسرا پیرامیٹر جو ہے وہ انڈیکس ہو جائے گا یا پوزیشن ہو جائے گا کہ اس پوزیشن کے اوپر یہ چیز چینج ایکس چاہیے ہے مجھے لیکن میں اس طرح بھی تو کوڈ کر سکتا ہوں کہ میں پہلا پیرامیٹر پوزیشن دے دوں یا انڈیکس دوں within this string جس پہ مجھے ایکس چاہیے اور دوسرا پیرامیٹر جو ہے وہ میں آبجیکٹ کا ریفرنس دے دوں so, اب syntax عجیب و غریب ہو جائے گا یہ جو ابھی آپ نے اسکرین پہ دیکھا تھا ایس ٹی آر ٹو اینڈ ود مجھے اب اسے ایسے لکھنا پڑ جائے گا ٹو آپریٹر ریفرنس آف دی آبجیکٹ یا آبجیکٹ اٹ سیلف ایس ٹی آر ٹو یہ عجیب و غریب سنٹیکس بن جائے گا میں لکمی اس سے عجیب و غریب تو ہے اس لحاظ سے کہ نارمل یوزر جو ہے اس سنٹیکس سے آشنا نہیں ہے دے ہیون سین اٹ آفن سو اس چیز کو بچانے کے لیے اسٹینڈرڈ نے کہا کہ اگر آپ نے سبسکرپٹ کا آپریٹر اوورلوڈ کرنا ہے تو ضرور بر ضرور اسے آپ ممبر فنکشن کے طور پر ہی کوٹ کیجئے سو دس آپریٹر مسٹ بی اوورلوڈڈ لوڈ ایز اے ممبر فنکشن نان سٹیٹک ممبر فنکشن تاکہ یہ عجیب و غریب سنٹیکس ارائیز ہی نہ کر سکے آئیے آخری چیز بیفور آئی بفور وی لک ایٹ دی ایکچوئل کوڈ آف دس ریٹرن ٹائپ کیا ہونی چاہیے اس کی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں L value کے طور پہ یہ چیز ایکٹ کر سکتی ہے اگر L value کے طور پہ ایکٹ کر سکتی ہے تو میں character return نہیں کرا سکتا آئی must return a reference to the character at the particular position. ویلو چینج ہونی ہے نہ میں کریکٹر ریٹن کرا سکتا ہوں نہ میں کانسٹنٹ کریکٹر ریٹن کرا سکتا ہوں نہ میں پوائنٹر ریٹرٹر ریٹرن کرا دوں تو سینٹس عجیب و ہو جائے گا or آئیڈرنس Now I know what the prototype of my operator should be and now you see it at the screen. My return type is کریکٹر ریفرنس فنکشن آپریٹر سبسکرپٹریٹر کا نشان پیرامیٹرڈ آپ سیکنڈ پوزیشن جو ہے سب سے پہلے میں یہی چیک کرتا ہوں کہ یوزر نے جو پوزیشن دی ہے کہ سب string میں مجھے اس particular پوزیشن کے اوپر یا اس particular index کے اوپر ایکسس uh, چاہیے کیا وہ ویلڈ پوزیشن انڈیکس ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے میں نے اور آپ نے جو پیرامیٹر جو ہے اگر تو وہ ایکسپریشن تب تو نیکسٹ لائن ایگزیکٹ ہوگی لیکن اگر پیرامیٹر جو ہے یا آرگومنٹ جو ہے وہ ایکسپریشن فالسی ویلویٹ کرتا ہے تو پروگرام یہاں پہ میسج دیتا ہوا ٹرمینیٹ کرتا تو یہ اثر ہم نے یہاں پہ لگایا ہے پہلی لائن میں سو اف پوزیشن از ویلڈ تو ریٹرن کر رہے ہیں ریفرنس ٹو درٹیکولر پوزیشن اگین یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ user کے لیے it is always index 1, 2, 3, 4, 5 پلس کی اپنی implementation ہے کہ وہ 0 ون ٹو تھری فور اپ مائنس ون تک جا تو وہ پی او 1 اس لیے کیا نا دیکھ رہے ہیں یلو میں کنورٹ ہو گیا چینج کیسے کی ہم نے سب کے کو لوڈ کیا اور ایلیگینٹ طریقے سے سب سٹرنگ میں کسی بھی پوزیشن کے اوپر ہم جو چینج چاہتے ہیں وہ کر سکتے تو so نا بیسکلیٹرنگ کا آبجیکٹ ایسے ہی ایکٹ کر رہا ہے اس آپریٹر کے لیے جیسے ارے کے اوپر یہ آپریٹر ایکٹ کرتا ہے آپ جیسے چاہیں ٹریولسل کر لیں فور کے لوپ میں اس آبجیکٹ کو آپ اب لگا لیں اسٹرنگ کے آبجیکٹ کو اپل پریکٹیکل پرپز اسٹرنگ کلاس اور آبجیکٹ آف اے اسٹرنگ کلاس is now behaving for the user as an array ٹھیک ہے جی آخری بائنری آپریٹر جسے ہم اوور کریں گے دیٹ از فنکشن آپریٹر فنکشن آپریٹر کیا چیز ہے فنکشن کے نام کے بعد جو دو پیرنتس آتی ہیں لیفٹ پیرنتھس اور رائٹ پیرنس دس از کالڈ فنکشن آپریٹر اس کو اوور کریں سب سے پہلی بات اس میں باقی جتنے بھی بائنری آپریٹر ہم نے دیکھے ہیں ہر آپریٹر کے ساتھ کچھ نہ کچھ آ, یوں کہہ لیجئے سیمانٹک جو ہے وہ اٹیچڈ ہے اگر بائنری پلس کو کرنا ہے تو ہمیں پرمیٹو ٹائپ سے پتا ہے کہ دو چیزوں کو ایڈ کرنا ہے رفلی کچھ اس قسم کا سیمانٹک ہونا چاہیے بائنری سبٹریکشن میں سبٹریکشن سے ریلیٹڈ کچھ ہونا چاہیے انسرشن uh, اور ایکسٹریکشن کو جب ہم نے کیا تھا اس کی ریلیٹڈ سیمانٹک ہمیں پتا تھی اور ہمیں چاہیے کہ ہم ویسا ہی کریں اور یہ ایک ہم نے رول آف دی تھم شروع میں دیکھا بھی تھا ایسا ہی کرنا چاہیے ابھی سبسکرپٹ کا کیا سبسکرپٹ کا نارمل سیمانٹک جو ہے نارمل یوزیج یہی ہے کہ ارے کے اس پوزیشن میں سے جو چیز ہے اسے ایکسیس پرووائڈ کی جائے اور وہی وہ کرنے کی کوشش کی Is there any semantic associated with a function operator? It's very general, very generic. You think of an operation, you think of doing something, and you can write a function for that. اس فنکشن آپریٹر کو جب اوورلوڈ کرنے لگے تو ہمارے پاس کوئی پری ڈیفائنڈ یا نون قسم کا سیمانٹک نہیں ہے ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے اب ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کے جتنے مرضی پیرامیٹر رکھنا چاہے رکھ لیں اس فنکشن کے فنکشن ہے پیرامیٹر لیتا ہے زیرو پیرامیٹر بھی لے سکتا ہے ون بھی لے سکتا ہے ٹو بھی لے سکتا ہے تھری بھی لے سکتا ہے سو یو تھنک اور اس کے حساب سے یہ کر دیجیے so, یہ چند انیشل چیزیں تھیں جو کہ بتانا تھیں تو so, اب اس کی ریٹرن ٹائپ کیا ہونی چاہیے جو آپ چاہیں گے ہوگی کیونکہ کوئی پری ڈیفائنڈ سیماٹک ہے ہی نہیں ہے جس فنکشن کو آپ جس فنکشنلٹی کو آپ کوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیٹرمین کرے گی کہ ریٹرن ٹائپ کیا ہونی چاہیے وائڈ ہو سکتی ہے ہےٹ ہو سکتی ہے کیریکٹر ہو سکتی ہے جو چائے ہو سکتی ہے پیرامیٹر جیسے میں نے کہا جو فنکشنلٹی ریکوائر کر رہی ہے اس کے حساب سے ایک دو تین یا کچھ بھی نہیں ہوگا پیرامیٹر آخری بات کیا یہ ممبر فنکشن ہونا چاہیے کہ نان ممبر فنکشن کے طور پہ اسے کوٹ کیا جائے اگر ن... سب سے پہلے نان ممبر پہ آتے ہیں نانبر پہ کریں گے لیٹ سی کہ ہم نے دو پیار کا فنکشن ہمیں چاہیے اور وہ پیرامیٹر کو انٹ کا کا ہے اس کا مطلب ہے اس مطلب کہ نان میں کے کے اوپر اسے ہمیں دو پیرامیٹر بھچوانی چاہیے ایک وہ انٹ اور ایک یہ آبجیکٹ آبجیکٹ کا ریفرنس جس کے لیے یہ فنکشن نے کال ہونا ہے. Now, نارمل فنکشن کال میں کیا ہوتا ہے فنکشن کا نام پیرنتس اینڈ دین ون اور مور پیرامیٹرس اور زیرو اور مور پیرامیٹرس اگر میں نے نان ممبر کے طور پہ اسے کوڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور میں نے پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ ٹائپ کا رکھ دیا ہے اور دوسرا پیرامیٹر جو ہے وہ آبجیکٹ کا ریفرنس رکھ دیا ہے تو اگین عجیب و غریب فنکشن کال ہو رہی ہے My function call will be something like this. If str is the string or int parameter and I want int to call and I want to call 5. So, I to call it 5. Paranthesis start str, str object and parenthesis close. So, 5 which is a number it is a literal constant. دیٹ از ایکٹنگ ناؤ ایز اے فنکشن نیم جبکہ یہ پیرامیٹر ہونا چاہیے تھا تو so, عجیب و غریب سینٹیکس پھر بن گیا وہی چیز جو میں نے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ کو آرگومنٹ دیا تھا سبسکرپٹ آپریٹر کے لیے انہیں لائن کے اوپر اگر میں اسے نان ممبر کے طور پہ کروں اگین عجیب و غریب سنٹیکس بن رہا ہے میرا اس فنکشن کال Is liye it is no good to allow you, allow a user to encode it as a non-member function. That's why the standards again insist that if you are overloading function operator encoded as a member function. Agar aap member function ke oopper encode kuroge to is ka left hand operand hemayasha object ya object ka reference hoga to that will be Make a good function call. So, as function operator must میک اے گڈ member کال توشن آپریٹر مس بی ان کو سامنے ہے. اور یہ میں کر کے میں نے کس لیے لکھا ہے میں آپ کو دو ایگزامپل دوں گا ابھی جو ہم نے سبسکرپٹ کی ایگزامپل کی ہے کہ پرٹیکولر پوزیشن کے اوپر اسٹرینگ میں جو کریکٹر پڑا ہوا اسے چینج کرنا میں اب اسے امپلیمنٹ کر رہا ہوں سبسکرپٹ آپریٹر سے نہیں فنکشن کے آپریٹر سے اور یہ آپ کے سامنے اس کا میں نے پروٹوٹائپ لکھ دیا ریٹرن ٹائپ از کریکٹر ریفرنس کیونکہ مجھے ایل ویلو چاہیے آپریٹر فنکشن آپریٹر کے جو سمبلس ہیں parentheses, right parentheses, اور اس کے بعد پیرامیٹر ودن پر تھوڑا سا آپ کو کنفیوزنگ سا پروٹوٹائپ لگ رہا ہے سینٹیکس لگ رہا ہے یہاں پہ بیسیکلی دو آ گئے ایک کی ورڈ آپریٹر کے فوراً بعد جو کہ ایکچولی آپریٹر ہے جیسے آپریٹر پلس تھا نہ فنکشن آپریٹر ناؤ دس انٹائر تھنگ از اے فنکشن اور فنکشن پیرامیٹر لے رہی ہے اس کے لیے پھر پیر سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بیچ میں پیرامیٹر کی ٹائپ دی گئی تھوڑا سا کنفیوزنگ جی فنکشنلٹی میں نے کیا اچیو کرنی ہے کہ مجھے ایک اسپیسفک پوزیشن کے اوپر ود ان دس اسٹرینگ ایکس کی جائے بالکل سبسکرپٹ آپریٹر کی فنکشنالٹی چاہیے اور کوڈ ایکزیکٹلی وہ ہے یو کین سی کہ صرف میں نے اس کا ہیڈر change کیا ہے اس فنکشن کا پروٹوٹائپ چینج کیا ہے ڈیکلریٹو پارٹ چینج کیا ہے کوڈ کو میں نے کاپی کر لیا پہلی لائن کی ہے کہ جو یوزر نے پوزیشن دی ہے وہ ویلڈ پوزیشن ہے بھی کہ نہیں اور اس کے بعد ممبر کلاس کا اس کی وہ پوزیشن میں ریٹرن کر رہا ہوں ایز اے سو نا آئی ہیو این ادر وے آف چینجنگ اے سنگل اور یہ اس کا یوز ہے یلو میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا this uh, function syntax is providing me ایکس of a particular uh, character at a particular پوزیشن So second line of the code character سی ایچ اے آر کیئر جی از اکول ٹو ایس ون وچ از دی اسٹرنگ اور اس کے مجھے سیکنڈ کریکٹر کا کی ایکس چاہیے فرق صرف اتنا ہے کہ میں سبسکرپٹ کا آپریٹر یوز نہیں کر رہا میں فنکشن کا آپریٹر تو دس لوکس لائک اے فنکشن کو اوور لوڈ کیا اور وہ مجھے ایک پرٹیکولر پوزیشن کے اوپر ایکسس پرووائڈ کر رہا ہے اسٹرنگ میں اگلی لائن ناؤ آئی ایم یوزنگ دیم تھنگ ایز این ایل ویلو ایس ون نیم آف دی اسٹرنگ اور فنکشن کا پیرامیٹر ہے اس میں میں پھر دو دے رہا ہوں کہ مجھے جو سیکنڈ کیریکٹر ہے اسٹرنگ کا اس کی ایکس چاہیے اور اسے ریپلیس کر دو او کے ساتھ اسائنمنٹ ایل سبسکرپٹ کے لیے جو ہم نے اسکرین دیکھی تھی وہ دیکھیے اور یہاں پہ دیکھیے سبسکرپٹ uh, کا فرق ہے فنکشنلٹی وہی اچیو ہو رہی ہے اینڈ دس از دی آؤٹ کہ پہلے ایس ون ٹو سے ہم نے جو چیز حاصل کی تھی وہ آئی تھا اس سے اگلی لائن میں ہم نے آئی کو ریپلیس کر دیا او کے ساتھ ریزلٹ ہمارا پونگ آ گیا پنگ کو پونگ میں چینج کر دیا سو فنکشن اوورلوڈنگ پہلی اگزامپل کے ہم نے فنکشنلٹی وہی اچیو کی جو سبسکرپٹ کی تھی اب ہم ایک اور فنکشنلٹی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس سٹرنگ ہے ہم نارملی سٹرنگ کے اوپر سب اسٹرنگ کا آپریشن کرتے ہیں ہمیں سب اسٹرنگ چاہیے سبسٹرنگ کے آپریشن کو ہم ناؤ کی فنکشنلٹی چاہ رہے ہیں اور اب ہم اسے ایز اے فنکشن اوور کرنا چاہ رہے ہیں سب اسٹرنگ چاہیے کتنے پیرامیٹرس ہو سکتے ہیں اس فنکشن کے جس کو ہم اوور کرنا چاہ رہے ہیں جو میں نے یہاں پہ لیا ہے اور جس کو میں آپ کو کوڈ بھی دکھاؤں گا پروٹائپ بھی دکھاؤں گا وہ یہ ہے کہ پہلا پیرامیٹر یہ بتا رہا ہے کہ اس سٹرنگ کی کس پوزیشن سے لے کر مجھے سب سٹرنگ چاہیے ہے اور دوسرا پیرامیٹر بتا رہا ہے کہ اس سب سٹرنگ کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے تھی آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس انڈیکس سے لے کے اس انڈیکس تک جو سب سٹرنگ ہے وہ مجھے ریٹرن کی جائے یہ بھی کوٹ کیا جا سکتا ہے جو میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرنگ پوزیشن سے لے کے اتنی لینتھ تک جتنی سب اسٹرنگ بن رہی ہے وہ مجھے ریٹرن کر دی جائے اور اس کے لیے میں نے فنکشن اوور لوڈ کی ہیئر از دی پروٹوٹائپ ریٹرن ٹائپ از کیونکہ سب اسٹرنگ ریٹرن کرنی ہے سب اسٹرنگ از اے اسٹرنگ کہ میں اس سب اسٹرنگ کی کاپی ریٹرن کروں گا دس از ریٹرن بائی ویلو اور آپ کو پتا ہے کہ ریٹرن بائی ویلو ہمیشہ جو ہے وہ کاپی ریٹرن کی جاتی اور اس کے دو پیرامیٹر ہیں اگین انٹ ٹائپ کے ہیں پہلا انٹ بتاتا ہے کہ کس پوزیشن سے اس سب اسٹرنگ نے اسٹارٹ ہونا ہے اور دوسرا کہ اس کی لینتھ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سپورٹ سا ہے میں نے کوشش کیا کہ اسے جتنا آسان بنا سکوں اتنا آسان بنا دوں سو دی فرسٹ پیرامیٹر از انڈیکس جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے سیکنڈ پیرامیٹر از سب لینتھ کے سب کی لینتھ کتنی ہے پہلی لائن از اگین اصرٹ اسٹیٹمنٹ چیک کر رہے ہیں کہ جو اس نے پوزیشن دی ہے اور جو سب لینتھ دی ہے یہ دونوں ویلڈ ہیں کہ نہیں سو so انڈیکس جو ہے اس مس بھی گریٹر دین زیرو اور انڈیکس پلس سب لینتھ جو ہے وہ جو اسٹرنگ کا ایکچوئل سائز ہے اس سے کم ہونی چاہیے اور یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ ہی رہے ہیں مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو انڈیکس از گریٹر دین زیرو اینڈ انڈیکس پلس سب لینتھ مائنس ون شوڈ بی لیس دین اور دوسری لائن ابھی جو سب اسٹرنگ ہے ہم اپنے پاس اس فنکشن کے بیچ میں ایک ٹیمپریری ارے آف کریکٹرز جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں تاکہ اس میں فرسٹ جو سب اسٹرنگ ہے اسے اس میں کاپی کیا جا سکے کیوں کاپی کیا جا سکے آخر میں نے سب اسٹرنگ ریٹرن کرنی ہے ایز اے اسٹرنگ تو پہلے مجھے وہ سب سٹرنگ چاہیے تاکہ میں اسے ریٹرن کر سکوں کوڈنگ کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں میں نے یہ طریقہ لیا سو so, ایلوکیٹ کیا uh, جس کا سائز جو ہے جو سب لینتھ ہے User نے جو کہا ہے کہ اس سب کی لینتھ اتنی ہونی چاہیے پلس ون پلس ون اس لیے کہ نل کریکٹر سے اسے کیا جا سکے پھر میں نے فارلوپ لگایا فارلوپ میں جو آبجیکٹ uh, جو ہے اس کی ریلیونٹ پوزیشن سے کاپی کروانا شروع کر دیا اس پی ٹی آر کے بیچ میں پی ٹی آر پوائنٹر یہاں مراد میری یہ ہے میں جب بھی پوائنٹر کا تو, تو آپ کو پتا ہی ہے اس کی ریلیونٹ اور اس کی کورسپونڈنگ پوزیشن کے اوپر میں اب یہ کر رہا ہوں. سب اسٹرنگ کو کر رہا ہوں اس ڈائنمکلیٹ ارے میں جس کا نام پی ٹی آر ہے جب یہ کاپی کا کام ہو گیا تو میں نے اگلی لائن میں پی ٹی آر سب لینتھ از اکول ٹو اس سب سٹرنگ کو نل ٹرمینیٹ کیا اسے سی سٹرنگ بنا دیا اسے اگلی لائن جو ہے میں ایک ٹیمپریری سٹرنگ کا آبجیکٹ کریٹ کر رہا ہوں جسے انیش کر رہا ہوں اس سب سٹرنگ سے کیونکہ میں نے ابھی کاپی کی ہے پی ٹی آر ارے میں سٹرنگ ایس ٹی آر ود ان دی ایز اے پیرامیٹر پی ٹی آر رہا ہوں اور یہ ہم نے اوورلوڈڈ کنسٹرکٹر دیکھا تھا جو کہ کریکٹر پوائنٹر لے رہا ہے اوورلوڈڈ کنسٹرکٹر کال ہوگا نیا آبجیکٹ ایس ٹی آر بن جائے گا جو کہ انیشلائز اس سبسٹرنگ سے ہو جائے گا اگلی لائن ویری امپورٹینٹ میں نے پی ٹی آر کو جو ڈائنامک میمری ایلوکیٹ کی تھی میں اسے ڈی ایلوکیٹ کر رہا ہوں تاکہ میموری لیک نہ ہو سکے اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ یوزر اپنے کسی پروگرام میں فنکشن میں ڈائنامک میمری ایلوکیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ اسے ڈیلیٹ بھی کیجیے ورنہ میمری لیک ہو جائے گی اور سی اور سی پلس پلس کے پروگرام میں سب سے بڑا ایک ایشو جو کہ رن ٹائم کے اوپر بائٹ کرتا ہے تنگ کرتا ہے وہ یہی میموری لیک کا ہی تو آئی انشیور ان the second last line دیٹ دی میمری دیٹ واز ایلوکیٹڈ ایٹ دی اسٹارٹ آف دی فنکشن از ڈیولی ریٹرن بیک delete کے پوائنٹر سے جب یہ ہو گیا کلین اپ آپریشن میرا ہو گیا تو میں جو string object بنایا تھا جس میں substring سے جسے انیشلائز کیا گیا تھا وہ substring اب میں ریٹرن کر رہا ہوں by value copy constructor یہاں پہ کال ہو جائے گا تو یہ کوڈ ہے جو کہ substring ریٹرن کرتا ہے ایک string object تو پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے فنکشن کو اوورلوڈ کیا فنٹی so, میں, میں, میں نے اگین ایلیگینٹ سولوشن لیا جو کہ نارملی آپ کاغذ پینسل پہ بھی کرتے ہیں کہ یہ within the parentheses یہ دو انڈیکس ہیں یہ سب اسٹرنگ مینشن کر رہے ہیں ان کی بتا رہے ہیں اس کو ریٹرن کر دو اور آپ ہی اپنی اسکرین پہ بھی دیکھیے سیکنڈ لاسٹ لائن جو ہے وہ میں آؤٹ کروا رہا ہوں سب اسٹرنگ آبجیکٹ ایس سے جو جو ہوتی ہے انڈیکس ون سے اور جس کی لینتھ پانچ ہے اور آبجیکٹ ایس جو ہے وہ دوسری لائن میں میں نے جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے وہ میں نے ڈکلیئر اور ڈیفائن کیا ہے اور اسے انیشلائز کیا ہے ہیلو ورڈ سے اوپر تو جو سی آؤٹ ہے میں کروانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو سب اسٹرنگ ایچ ای ڈبل ایل او ہیلو جو ہے یہ ایچ ای ڈبل ایل او اگر آپ دیکھیں تو انڈیکس ون پہ سٹارٹ ہو رہی ہے یا پوزیشن ون پہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کی لینتھ جو ہے پانچ ہے میں اس کو آؤٹ پٹ کروانا چاہ رہا ہوں اینڈ سینٹیکس از ویری نیچرل ایس ود ان دیس ون پوزیشن ون سے سب اسٹرنگ ہو رہی ہے کوما فائیو اس کی لینتھ پانچ And this is what you see on the screen, hello. This is the substring of string, hello word. Function overload, yeh aakhiri example ti hai binary operator overload karne ki. Now we take some examples of overloading of unary operators. Unary operators hamaare paans unary plus hai, unary minus hai, uh, pre and post increment, pre and post decrements, uh, boolean not. اور اس قسم کے چند اور اپریٹرز یونری اپریٹرز ہیں یونری یونیورٹر دی آر کولڈ سو بیک دے ٹیک اونلی ون آپ پلس فائیو مائنس فائیو پلس پلس پلس آئی یہ سارے اپریٹرز ایک آپرینٹ لیتے ہیں اس لیے یونری کہا جاتا ہے انہیں آپ انہیں ممبر فنکشن کے طور پہ بھی کوڈ کر سکتے ہیں نان ممبر فنکشن کے طور پہ بھی کوڈ کر سکتے ہیں ممبر فنکشن کے طور پہ کوڈ کریں گے تو یہ کوئی آرگومینٹ نہیں لیتا کوئی پیرامیٹر نہیں لیتا اور اگر آپ نان ممبر کے طور پہ اسے کوٹ کریں گے تو یہ ایک پیرامیٹر لیتا ہے جو کہ اس کا آپرینٹ ہے ممبر فنکشن کے طور پہ یہ کوئی آرگومینٹ نہیں لیتا جس آبجیکٹ کے اوپر یہ کال ہوگا دیٹ آبجیکٹ ایکٹس ایز اٹ سول آپ تھوڑا سا اس میں اس کے سینٹیکس میں آپ کو تھوڑی سی کباہت نظر آئے گی سکرین پہ دیکھیے آپ کو ایگزامپل نظر آ رہی ہے پری ڈکریمنٹ کی مائنس مائنس ایکس اگر آپ اسے ممبر فنکشن کے طور پہ کال کریں گے تو یہ بیسیکلی آبجیکٹ ایکس کے اوپر کال ہوگا جبکہ بائنری میں جو سینٹیکس تھا وہ زیادہ نیچرل نظر آ رہا تھا ایکس پلس وائی لیفٹ ہینڈ آپرینٹ ایکس جو ہے وہ نیچرلی مارپ تھا یہاں پہ آ, جو آپریٹر جو ہے یونری آپریٹر جو ہیں وہ نارملی پری آپریٹر ہے سو so, اس کا آپرینٹ جو ہے وہ اس کے بعد جو آبجیکٹ آ رہا ہے دیکنگ ایز اٹس آپ جب آپ کلاس کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں تو جو مائنس مائنس ایکس ہے That is that object on which this operator is being called تو کال call جو ہوگی وہ ہوگی ایکس ڈاٹ آپریٹر اور یہ کمپائل خود سے یہ کر لے گا یہی چیزوں بھی میں کہہ رہا تھا کہ نارملی یونری آپریٹر پری ہیں سوائے uh, post increment اور post decrement کے مم, member function کے طور پر prototype یہ ہے return type آپریٹر اینڈ دین پی جو بھی ایکچولی یونری پلس ہے یونری مائنس ہے پری انکریمنٹ ہے پوسٹ انکریمنٹ ہے اور یہ کوئی پیرامیٹر نہیں لے رہا اور جبکہ نان ممبر کے طور کے اوپر آپ اسے فرینڈ اور نان فرینڈ رکھ سکتے ہیں اور یہ ایک ہی پیرامیٹر لے رہا ہے اور اس پیرامیٹر کی ٹائپ جو ہے وہ اپروپریٹ ٹائپ ہوگی بیسیکلی وہ آبجیکٹ ہوگا وہ کلاس ہوگی جس کے اوپر یہ کال کیا اور آپ اسکرین پہ اسے دیکھ رہے ہیں یونری مائنس اس کو ہم کوڈ کرنے جا رہے ہیں اور آپ سکرین کے اوپر اس کا فوٹو ٹائپ دیکھ رہے ہیں یونری مائنس ہم یوز کیسے کرتے ہیں ایکسپریشن میں اگر کبھی ہمیں یوز کرنا پڑ جائے وی میں ویلوز پڑی ہوئی ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں ایکس پلس وائی میں جو کچھ پڑا ہوا ہے اس کو نیگیٹ کر کے اس کو مائنس کر کے پھر کریں تو ہم کاغذ اور پینسل پہ نارملی اس طرح لکھتے ہیں x پلس چھوڑ کے مائنس y وائی کی ویلیو کو مائنس کر دیا جائے اس کی جو بھی ویلیو پانچ ہے تو اس کی مائنس پانچ کر دیا جائے اور اگر آ, مائنس پانچ ہے تو وہ پلس 5 ہو جائے گی اس کے بعد ویلیو میں چینج ہوگی وائی جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ چینج نہیں ہوگی وائی کی جب ویلیو ریٹرن ہوگی تو وہ مائنس کے ساتھ لگ کے کچھ نہ کچھ اس کا ہو جائے گا ویریئبل یا آبجیکٹ نے جو ویلیو پڑی ہے وہ چینج نہیں ہوتی اس لیے ہم جو چیز ریٹرن کرتے ہیں وہ ویلیو ریٹرن کرتے ہیں ریفرنس ریٹرن نہیں کرتے اس لیے کمپلیکس ریٹرن ٹائپ جو ہے وہ کمپلیکس ہے ریٹرن بائی ویلیو ہے ممبر فنکشن ہے یہ کوئی پیرامیٹر نہیں لے گا سمپل انف کوڈ ہے پہ اب آپ کوڈ دیکھ رہے ہیں یونری مائنس کا یونری مائنس کی فنکشنلٹی یہ لی ہے ہم نے کہ جو آبجیکٹ ہے کمپلیکس ٹائپ کا اس کا ریئل اور امیجینری دونوں پارٹ کو ہم مائنس کر دیں گے اگر ہمارے پاس کمپلیکس نمبر جو ہے فائیو کاما سکس ہے تو یونری مائنس کے بعد مائنس فائیو کاما مائنس سکس ہو جائے گا سکرین پہ آپ کے سامنے اس کا کوڈ ہے پہلی لائن میں ہم ایک تیمپریری ویریبل کامپلیکس ٹائپ کا کریئٹ کر رہے ہیں کامپلیکس ٹیمپ ٹیمپ کے نام سے اس اگلی لائن میں اس کے ریل پارٹ میں تیمپ ڈاٹ ریل اس ایکول ٹو مائنس ریل جو آبجیکٹ ہے جس کے اوپر یہ یونری مائنس کا آپریٹر کال کیا جا رہا ہے اس کے ریل پارٹ کو مائنس کر کے اس ٹیمپریری کے ریل میں ڈال دیں اور اسے اگلی لائن جو ہے وہ ایمیجنری سے یہ سلوک کر رہی ہے تیم ٹو مائنس امیجنری آبجیکٹ جس کے اوپر یونری مائنس کال کیا گیا ہے اس کے imaginary part کو minus کر کے ٹیمپریری کے امیجنری میں ڈال دیں سو so, ہمارے پاس جو ٹیمپریری آبجیکٹ جو ہے اس میں جو ویلو ہے دیٹ از مائنس آف دی value ان دی آبجیکٹ آن وچ this ایمیجنری دس یونری آپریٹر ٹیمپری آبجیکٹ جو ہے اسے بائی ویلو ہم آخری لائن میں یہ سے. Real value 1 ہے اور اس کے جائے گا اور سی ٹو ایک دوسرا آبجیکٹ ہے جسے ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اسے ہم نے کسی ویلیو سے انیشلائز نہیں کیا کنسٹرکٹر میں جو بھی انیشلائزیشن ہے وہ اسے مل جائے گی دوسری لائن جو ہے سی ٹو C1 اکول کی جو بھی ویلو ہے اسے مائنس کر کے اس ویلیو کو اسائن کر دو سی میں اور آپ اس کے نیچے دو گرین لائنز دیکھ رہے ہیں جس میں c2.r ٹو ڈاٹ آر ہو چکا ہوا ہے اینڈ سی ٹو یا امیجنری پارٹ اس کا minus 2 ہو چکا اگر آپ چاہیں تو سکرین کے اوپر آؤٹ پٹ بھی کروا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویلیو کریکٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی طرح اوورلوڈ کر سکتے آج کے لیکچر کے ہم اختتام پر پہنچتے ہیں ابھی یونری آپریٹر کی اوورلوڈنگ کے ٹاپک ختم نہیں ہوا اگلے لیکچر میں ہم اسے دیکھیں گے لیکن آج کے لیکچر میں جو کچھ کیا اس کا As usual تھوڑا سا overview آج ہم نے دو بائنڈری آپریٹر اوور لوڈ کیے سبسکرپ آپریٹر اور فنکشن آپریٹر یہ دونوں کے دونوں آپریٹر ممبر فنکشن ہی ہونے چاہیے نان اسٹیٹک ممبر فنکشن اور اس کی ریزن بھی میں نے آپ کو بتا دی اگر ہم ن ممبر فنکشن کے طور پہ کریں تو پاسبلٹی آف اے ویئرس ارائز لیٹلٹی آف اے ان سینٹیکس ارائیس یہ بات نہیں ہے کہ ہوتا نہیں لیکن سینٹیکس جو ہے وہ فیملیئر نہیں ہونا تھا تو اس وجہ سے اسٹینڈرڈ نے اسے ڈسلاؤ کر دیا تو یو مسٹ انکلوڈ ایز ممبر فنکشن نان اسٹیٹک ممبر فنکشن سبسکرپٹ آپریٹر کی کوئی پری ڈیفائنڈ قسم کی سیمانٹک ضرور ہے جس کو ہم نے میچ کرنے کی کوشش کی تھی اپنے پروگرام میں رے میں ایک خاص پوزیشن کے اوپر ایکسس مل جائے سبسکرپٹ آپریٹر کے ذریعے اور یہ ہم نے اپنی اسٹرنگ کلاس کے لیے بھی ایکزیکٹلی exactly اسی فنکشنلٹی کو اسی سیمانٹک کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی فنکشن آپریٹر کو جب اوورلوڈ کیا تو اس میں کوئی پری ڈیفائنڈ سیمانٹک نہیں ہے جو کہ اس آپریٹر کے ساتھ اٹیچڈ ہو کوئی بھی فنکشنلٹی آپ ایک فنکشن میں ڈال سکتے ہیں. اگر کوئی بھی فنکشنلٹی آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فنکشن کے جتنے چاہیں پیرامیٹر آپ ڈیفائن کر لیں کیونکہ نمبر آف پیرامیٹرز آرٹ ڈیپینڈنٹ اپون دی فنکشنلٹی کوڈیڈ سو زیرو ون ٹو تھری اس می نی سیم اس دیس وتھ ریٹرن فنشنلٹی ڈیٹرمنٹ کرے گی کہ اس آپریٹر اوور لوڈ آپریٹر کی ریٹرن ٹائپ کیا ہونی چاہیے اور اسی چیز انفورس کرنے کے لیے کہ کوئی پری کوٹک نہیں ہے ہم نے یہ واحد آپریٹر ہے جس کی دو اگزامپل لی ایک ایگزامپل تو لی کہ یہ ایگزیکٹلی exactly ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے کہ سبسکرپٹ کا آپریٹر کام کرتا ہے String کے کسی خاص پوزیشن کے اوپر ہمیں ایکسس دی جائے سو so, پہلا یہ کام تھا اور دوسرا ہم نے کام جو اسے لیا جو اس فنکشن کو ایک اور طریقے سے اوورلوڈ کیا وہ یہ تھا کہ یہ سب کی فنکشنلٹی ہمیں دے یہ سٹرنگ ہے جس کے اوپر اس فنکشن کو کال کیا جا رہا ہے اور اس کی فنکشنلٹی یہ ہے کہ اس کا خاص سب اسٹرنگ ریٹرن کرے سب ریٹرن کرنے کے لیے اسے دو پیرامیٹر لینے تھے پہلا پیرامیٹر یہ بتا رہا تھا کہ یہ سب سٹرنگ کس پوزیشن سے سٹارٹ کر رہی ہے اور دوسرا پیرامیٹر یہ بتا رہا تھا کہ اس سب سٹرنگ کی لینتھ کتنی ہے یعنی یہاں سے سٹارٹ ہو کے اس نے سٹرنگ میں کہاں تک جانا ہے اور وہ سب سٹرنگ ہم بائی ویلو ریٹرن کر رہے تھے اور اس کا کوٹ ہم نے دیکھا اور تفصیل میں اس کو دیکھا کہ وہ کوٹ کر کیا رہا ہے اور وہاں پہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کے لیے بھی ٹرو ہے باقی تمام فنکشنس کے لیے بھی ٹرو ہے در از more than one way of doing دا سیم تھنگ تو سب شرک کے لیے جو میں نے کوڈ آپ کو دکھایا تھا وہ ایک طریقہ تھا آپ دوسرے طریقے سے بھی اسی فنکشنلٹی کو اچیو کر سکتے ہو انہی پیرامیٹرس کے ساتھ سو so, یہ دو کام ہم نے اس فنکشن آپریٹر کے لیے کیے تاکہ اس نوشن کو ایمفیسائز کیا جا کہ کہ کوئی پرفائنڈ سیمانٹک نہیں ہے جو کہ اس آپریٹر کے ساتھ اٹیچ ہے اور وہ آپ کے اوپر ڈیزائنر کے اوپر ہے کہ کیا آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کیجیے اس کے بعد ہم نے یونری آپریٹر کی اوورلوڈنگ سے اسٹارٹ کیا یونری آپریٹر ہیں کون کون سے آ, اور اس میں پھر ہم نے اگزامپل دیکھی مائنس کی اور وہ سمپل اینڈسا کیس تھا ہم نے دیکھ لیا تھا میں اور یونریٹر میں صرف اتنا فرق ہے کہ اگر یونیورس ہیں, ہیں تو یہ کوئی نہیں لیتے ہیں اور اگر نان مینبر کے طور پہ کوڈ کیے جا رہے ہیں تو یہ ایک ہی پیرامیٹر لیتے ہیں اور وہ پیرامیٹر وہ ایک ہی آپ جو آپریشن کا ہے وہ ہی ہوتا میں جس اوبجیکٹ کے اوپر وہ کال کیا جاتا ہے وہ اس کا آپرینٹ ہوتا ہے اس لیے پیرامیٹر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ